ینی نوکم فاسکنتمال گزشتہ <م suffers> درس میں واقع کربلا کے بارے میں چند ایک حقائق وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آئندہ درس میں اس واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے جو اسباب ہیں اور سب بیان کیے جائیں گے تو آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ ہم ان تمام تار باتوں کا جائزہ لیں گے کہ کیا محرکات تھے کیا اسباب تھے جو اس سانحہ فاجعہ کے رونما ہونے کا سبب بنے اور اسی طرح اس واقعہ کربلا کے اندر لوگوں نے جو جھوٹ کی آمیزش کی ہے اس کو ختم کرنے اور اس سے بچنے کا کیا راستہ اور کیا طریقہ ممکن ہے تو گزشتہ درس میں جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان سے اس سانحہ علیمہ کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے تاہم اس کا کچھ پس منظر اور چند ایک اشارات سماج فرما لیں پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت حسین و یزید کی اس آویز اور اس باہمی دوری میں سب سے پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں احباب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ان دونوں کے والدین صحابیین حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان بھی کچھ سیاسی چپکلش چلتی رہی ہے اور خانہ جنگی ہوتی رہی ہے جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین رونما ہوئی اور اسلام کی تاریخ پر مسلمانوں کے افتراق ان کی باہمی لڑائیوں کی عجیب تاریخ رقم ہوئی دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اسے اقتدار کی رساکشی قرار دینا انتہائی نازیبا اور غلط بات ہے اور صحابہ ایک رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احترام کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے بہرحال یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے علاقوں اور دائروں میں با اختیار و با باقتدار تھے ایک امیر المنین تھے تو دوسرے حضرت علی کے خلیفہ بننے کے وقت تک شام کی گورنری پر پندرہ سال سے مقرر تھے گو کہ ان کے یہ دونوں عہدے متفق علیہ نہیں تھے حضرت علی کے می علم ہونے پر تمام مسلمان اس طرح متفق نہ ہو سکے جیسے وہ سے پہلے خلاف ثلاثہ کی خلافت بر متفق تھے اسی طرح حضرت معاویہ کی گورنری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد قبول نہیں کیا بہرحال دونوں کے دونوں حضرت معاویہ بھی اور حضرت علی بھی رضی اللہ تعالی عنہما اتنے با اختیار تھے کہ دونوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جس کی وجہ سے دونوں کے سیاسی اختلافات آپس میں مار کارائی اور خانہ جنگی پر منتج ہوئے تو تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو با اثر قسم کی شخصیات ہوتی ہیں جب ان کے درمیان آپس میں کچھ لڑائیاں کچھ جھگڑے اور اختلافات جنم لیں تو ان کی اولاد پر دو طرح کے نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں نمودار ہوتے ہیں یا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی اولاد یہ اثر لیتی ہے کہ ہمارے آبا ان لڑائی جھگڑوں اور خون خرابوں کے اندر اپنی عمروں کو گزار چکے نتیجہ جس کا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے لہذا اس سلسلے کو کوشش کر کے بند کر دیا جائے اور سلو کر لی جائے باہمی مداہنت کے ساتھ اور مفاہمت کے ساتھ معاملے کو حل کر لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے تو وہ سلح جو بن جاتے ہیں سولو کی پالیسی اختیار کرتے ہیں مقابلہ آرائی نہیں کرتے اور پھر انہی شخصیات کے اخلاف انہی کی اولاد میں سے کچھ یہ اثر بھی لیتے ہیں کہ ہمارے انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام میں کھپا دی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں اور کچھ اسی اختلاف اور مقابلہ آرائی پر گامزن رہنے کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق پر یا دوسرے سے برتر سمجھتے ہیں یا پھر جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ اسی راستے کو ہی اپنائیں یا پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بدخواہ قسم کے لوگ وہ ہم حمایتی اور خیر خواہ بن کے سامنے آتے ہیں اور اپنے مفادات و مقاصد کے حصول کے لیے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں یہ دونوں قسم کے اثرات دیکھنے کو ملے ہیں بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف کے بجائے وہ سلو جو تھے سلو کی طبیعت رکھنے والے اصلاح کو پسند کرنے والے تھے اور ان کی اس سلو جو طبیعت کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں بار بار منع کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے سے سلو پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب بیعت خلافت نہ کرنے والوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا یا آباتی دا احادی صف کا دی ما ببوقو الختلافی بینا ہوں کہ اے با جان اس ارادے کو ترک فرما دیں اس میں مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی اور آپس میں اختلاف ہوگا لیکن فلم یقبل من ذالکا کا انہوں نے یہ بات قبول نہ کی بل سما القتال ورتب الجش بلکہ انہوں نے پتال کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا اور لشکروں کو ترتیب دینا شروع کر دیا البدایا بن نہایا کی ساتویں جلد صفا دو سو چالیس پر یہ بات موجود ہے نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اصحاب کے درمیان جو اختلاف تھا وہ بڑھ گیا اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی اور اس جنگ جمل کا سبب سیدہ عائشہ ردی اللہ تعالی عنہا اور سیدا سیدین و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا قاتل عثمان سے کساس لینے کا مطالبہ تھا اور یہ تینوں حضرات تلحا و زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اپنے کچھ احباب و اخوان سمیت بسرہ آئے تاکہ اس مطالبے پر عمل درآمد کے لیے کچھ قوت مہیا کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے وہ جو لشکر تیار کیا تھا شام کی طرف بھیجنے کے لیے اس کو شام کے بجائے بسرا کی طرف موڑ دیا تاکہ ان لوگوں کو بسرا میں داخل ہونے سے روک دیا جائے اس موقع پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو ملے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی کل کو آپ اس حالت میں قتل کر دیے جائیں گے کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو تو مجھ پر اس طرح جدہ فدح کرتا ہے جیسے بچی جدا فدا کرتی ہے تو نے مجھے کس بات سے منع کیا تھا جس میں میں نے تیری مانی نہیں ہے تو سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا قتل عثمان سے پہلے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں سانحہ نہ ہو تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے اور کیا قتل عثمان کے بعد میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں سے بیت خلافت نہ لیں جب تک ہر شہر کے لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس ان کی بیعت کی اطلاع نہ آ جائے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت یہ حضرت عائشہ اور طلحہ کی ساس عثمان کا مطالبہ لے کر نکلے آپ کو کہا تھا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ یہ آپس میں سلو کر لیں لیکن آپ نے ان سب باتوں میں میری نہیں مانی خیر جنگ جمل شروع ہوئی مسلمانوں کی گردنیں کٹنے لگیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو کہنا پڑا یا بنیا لئی تھا ابا کا ماتا قبلا حادل یوم عاما بیٹے کاش تیرا باپ آج سے بیس سال پہلے ہی مر گیا ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی بات کو کیوں قبول نہیں کیا اس کے برعکس موقف کو کیوں اپنایا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور ایک طویل موضوع ہے بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طبیعت سلو جو تھی سلو پسند تھی اور وہ سلح و اصلاح کرنے والے تھے دوسرے بیٹے سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طبیعت قدرے مختلف تھی اور احساس برتری ان کے اندر خاصا تھا اور پھر جو سب سے بڑا محرک تھا کہ بدخو قسم کے لوگ حمایتوں کے روپ میں اپنے مفادات کے خاطر انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگے تو انہوں نے اپنا کام سر انجام دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اس طبع کے مطابق اپنا کام سر انجام دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب خلافت دی گئی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلایا ان سے سلو کی ان کو ممبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین نے بھی بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہما پھر وہ کمانڈر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا سپا سالار تھا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے بڑی جنگے لڑی تھی وہ دیکھنے لگا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا کیا میں بھی بیعت کروں فوجی ہر دور میں ہی تھوڑے سے دماغ کی طرف سے ہاتھ ان کا ہلکا ہوتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کم فبا ہو کھڑا ہو اور اس کی بیعت کر تو کیونکہ بڑے بھائی بیعت کر چکے تھے چھوٹے بھائی بھی بیعت کر چکے تھے انہوں نے اس کو بھی بیعت کا حکم دیا اس نے بھی بیعت کی پھر سارے لوگوں نے اہل مدینہ نے بیعت کی بیس سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ گورنر مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے یزید تخت خلافت پر متمکن ہوتا ہے تو یزید کی طرف سے مقرر گورنر مدینہ ولیدن رتبا نے حضرت حسین کو بلا کر یزید کی بیعت کرنے کا کہا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ میرے جیسا بندہ یہ چھپ چھپا کے بیعت نہیں کرتا اور میرے خیال میں چھپ کر بیت کرنا تمہارے لیے بھی کافی نہیں ہوگا لہذا تم جب سارے لوگوں سے بیت لوگے اس وقت مجھے بھی بلا لینا میں بھی لوگوں کے سامنے ہی لوگوں کی طرح بیت کر لوں گا سارے کام اکٹھے ہی, ہی ہو جائیں گے ولید نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اسی رات مدینے سے مکہ کی طرف گئے اور اپنے بیٹوں بھائیوں بھتیجوں اور سارے اہل خانہ کو ساتھ لیا لیکن جو ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تھے انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی رکا تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو نصیحت کی کہنے لگے کہ آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ عزیز ہیں مخلوق میں آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے جس کے لیے میں خیر خواہی ذکر ذخیرہ کر کے رکھوں آپ اپنے ساتھیوں کو حت المکان یزید سے اور شعروں سے دور رکھیں اور اپنے قاصد لوگوں کی طرف بھیجیں اور انہیں اپنی خلافت کی دعوت دیں اگر وہ آپ کی بیعت کر لیتے ہیں تو اللہ کا شکر کریں اور اگر لوگ آپ کے سوا کسی اور پر متفق ہو جائیں تو اسے آپ کے دین میں اللہ رب العالمین کوئی کمی نہیں کرے گا اور آپ کی عقل میں نہ کوئی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی آپ کی مروت ختم ہوگی اور نہ آپ کی فدیلت کو کوئی خدشہ لاحق ہوگا لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں ٹھہرے کسی شہر میں آپ نے قیام کیا لوگ آپ کے پاس آتے جاتے رہے تو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا کچھ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ آپ کے مخالف ہو جائیں گے آپس میں لڑیں گے تو نتیجہ سب سے پہلے آپ ہی نشانے پر آئیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میں تو مکہ جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں لہذا میں جاؤں گا ہی جاؤں گا تاریخ تبری کے اندر اور البدایا نایا کہ آٹھویں جیل ایک سو پچاس نمبر صفحے میں یہ ساری تفصیل موجود ہے اس کے بعد حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جب دونوں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے مکہ جا رہے تھے تو ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی مکہ سے واپس آ رہے تھے ان کا میں ٹکرا ہوا تو پوچھا کہ مدینے کیسے جا رہے ہو فرمانے لگے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہیں اور یزید سے بیعت لی جا رہی ہے تو ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ مت ڈالو یہ تاریخ تبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حضرت حسین مکہ میں پہنچتے ہیں تو ان کے پاس گئے اور انہیں وہاں جا کے نصیحت کی کہ آپ کا اس طرح کرنا درست نہیں ہے اس انداز میں برا نتیجہ نکل سکتا ہے جیسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا کہ ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے کہیں اس طرح آپ کو نہ قتل کر دیا جائے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین نے آ کر انہوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا اختیار کیا دنیا کے مقابلے میں تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ بھی اگر دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ لوگوں کو دنیا سے پھیر کر بہتر چیز کی طرف لگا دیا ہے تو یہ سب باتیں سن کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا میں تو آدمی سفر ہی رہوں گا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے استعود اوکل یا قتیل اے مستقبل میں شہید کیے جانے والے میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں یعنی انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ جو یہ اقدامات کر رہے ہیں یہ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے اسی طرح بہت سارے لوگوں نے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو واقع لیسی نے جابر ابن عبداللہ سعید ابن مسیب ابو سلمہ بن الرحمن مسور ابن مخرمہ حتیٰ کے گورنر مکہ امر ابن سعید نے بھی انہیں کفا جانے سے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں لیکن بہرحال وہ اپنے اس ارادے پر پکے رہے عبداللہ ابن زبیر عضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انہیں روکتے رہے کہ آپ عراق نہ جائیں اہل عراق کی جو بھی وفائیاں ہیں اور جو کوفیوں کی غداریاں ہیں وہ ساری انہیں بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ انتہائی خطرناک قسم کے لوگ ہیں لیکن وہ اپنے اس سفر پر پکے تھے پختہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کسی بھی قسم کی کوشش و کاوش نے ان کو اپنے ارادے سے متزلزل نہ کیا اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید کی جو بیعت کا مسئلہ ہے اس میں صرف چار لوگوں نے اختلاف کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت صرف چار افراد تھے گنتی کے جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی سے مدینے میں بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا لیکن انہوں نے ٹال مٹول کر کے اور وہاں سے نکلنے کی کی تو وہاں سے مکہ لے گئے مکہ میں بھی ان پر کوئی سختی نہیں کی گئی دونوں شہروں میں ان کے احترام اور وقار کو ملہود رکھا گیا اور یقیناً یہ نرمی اور عزت و احترام کا جو معاملہ ہے یہ یزید کی اجازت یا اس کی رضا مندی کے بغیر ممکن نہیں تھا اور یزید کی یہ جو نرمی تھی اور اس کی اجازت تھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کا سبب یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وصیت کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے رسول اللہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کے جگر گوشے حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا خصوصی خیال رکھنا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کے ساتھ سلا رحمی کرنا نرمی کا معاملہ کرنا تو اس وجہ سے شاید وہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے رہے اور اس نرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کوفہ جانے کا ارادہ کیا تھا اس سے وہ ٹلے نہیں خیر جب مدینے سے مکہ گئے وہاں کچھ مہینے ٹھہرے اور اہل کوفہ کی طرف سے آپ کے پاس خط بھی آتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر بیت خلافت کرنے اور یزید کے گورنر کوفہ، یزید کا جو گورنر تھا کوفہ میں اس کو نکال دینے کے انہوں نے بڑے وعدے کی اور اس طرح کی باتیں کی تو یہ سارے حالات دیکھ کے انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کے معلوم کریں کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو وہاں جناب لوگوں نے کانا پوسی شروع کی ایک دوسرے کو بتاتے رہے حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جب انہوں نے ماحول دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور واپس پیغام بھیج دیا کہ آ جاؤ حالات بڑے سازگار ہیں انہوں نے آنے کے لیے پیغام بھیجا تو ادھر سے یزید کا جو مقرر کردہ گورنر تھا سیدنا نعمار ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا کہ اس طرح کا کام نہ کرو اور جو خلیفہ وقت ہے اس کی اطاعت کے دائرے سے نہ نکلو لیکن انہوں نے کوئی سختی نہیں کی اس بارے میں تو جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو یزید کے حامی اور اس کے بہی خاطے انہوں نے سمجھا کہ یہ نمار بن بشیر تو سختی نہیں کرتا تو کام خراب ہو جائے گا مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا تو کچھ لوگوں نے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور ان کے جانشین یزید تک بات پہنچا دی کہ کوفے میں اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے عبید اللہ بن زیاد جس کے ساتھ یزید ناراض ہو چکا تھا اور بسرے کا وہ گورنر تھا اور قریب تھا کہ اسے بسرا سے معذول کر دیتا لیکن اب حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ بیک وقت بسرہ کے ساتھ ساتھ اسے کوفہ کا بھی گورنر بنانا پڑا کیونکہ یہ تھوڑا سا سخت مزاج کا آدمی تھا تو یہ معاملے سختی کے ساتھ ہی نپٹا کرتے ہیں تو مسلم بن اکیل کی سرگرمیوں کا عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا تو اس نے سخت کاروائی کی اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آہستہ آہستہ مسلم بن اکیل کو اکیلا چھوڑ کے اور غائب ہوتے چلے گئے جب مسلم بھی نقیل رضی اللہ تھا تھا نے یہ کام دیکھا کہ مسئلہ تو بالکل گڑبڑ ہو گیا ہے پہلے کچھ تھا یک دم وہ جو سراب تھا اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا اور پیغام وہ پیچھے بھیج چکے تھے اب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے بچنے کی امید کوئی نہیں ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرا بچنا ممکن نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ واپس چلے جائیں آگے نہ آئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میرا خات پہنچے تو اس وقت تک مجھے قتل کیا جا چکا ہوگا تو خیر جس بندے کے ذمے یہ بات لگائی تھی اس نے پیغام پہنچا دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس حقیقت کو واش ہوتے دیکھا تو واپسی کا ارادہ کیا لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم یا تو بدلا لیں گے مسلم بن عقیل کا یا پھر خود بھی لڑتے لڑتے قتل ہو جائیں گے آپ نے واپس جانا ہے تو ٹھیک ہے چلے جائیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ اچھا تمہارے بغیر میں نے بھی ہے کہ کیا کرنا ہے چلتے ہیں چل پڑے چلتے چلتے جب دمشق کے قریب پہنچے تو سامنے سے فوجوں کا سامنا کرنا پڑا جو انہیں روکنے کے لیے تیار کی گئی تھی تو انہوں نے راستہ بدل لیا راستہ بدل کے کف جانے کے بجائے وہ دمشق کی طرف چل پڑے اور کر کے راستے میں پھر انہیں روک لیا گیا اور وہاں پر جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے تین اپنی معروضات پیش کی کہ یا تو مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا واپس وہیں پہ چلا جاؤں گا جو باقی مسلمانوں کا معاملہ ہے میرا بھی وہی معاملہ ہو جائے گا یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا یا پھر مجھے یزیر کے پاس جانے دو میرے بارے میں جو وہ فیصلہ کرے گا میں دیکھوں گا بلکہ البدایا کی آٹھویں جلد سفا ایک سو بہتر میں اور تاریخ تبری کی چوتھی جلد سفا دو سو پچانوے میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت حسین نے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کے کہا کہ مجھے میرالمین کے پاس لے چلو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا یعنی بیت کر لوں گا لیکن ابن زیاد کو جب یہ بات پہنچی عمر ابن سعد نے بتائی کہ وہ یہ تین باتیں کہتے ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر لیا اور کہنے لگے کہ نہیں یہ بات میں نہیں مانوں گا پہلے وہ میرے ہاتھ پہ بیت کریں پھر میں انہیں آگے دوں گا آگے جانے دوں گا یزیر کے پاس بھیجوں گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوددار قسم کی تباہ تھی انہوں نے اس بات کو گبارہ نہ کیا کہ میں پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیت کروں یہ نہیں ہو سکتا تو اسی پر ہی آپس کے اندر وہ ہلکی پھلکی زبانی کلامی لڑائی چھڑی اور اس کے بعد ہاتھا پائی اور پھر شمشیریں بے نعم ہوئیں اور جنگ و جدال ہوا نتیجہ نا نتیجہ تن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی مظلومن شہید کر دیے گئے تو یہ اس واقع آکا پس منظر ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر بیان کیا ہے یہ سارے کا سارا وہ ہے کہ جسے رافیدہ کے امام جعفر صادق ابو جعفر محمد باقر جو کہ زین العابدین علی بن حسین کے فرزند ارجمند اور اسنا عشری شیوں کے ایک امام معصوم ہے یہ ان کا بیان کردہ یعنی کہ ایک تفصیلی واقعہ ہے یہ روایت تحذیب و تحریب میں حافظ حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے تحریر کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ میدان الادال دوس... چوتھی جلد صفحہ انیس میں اور اسی طرح علی صابا کی دوسری جلد سفا سترہ اور بدایا ون نے کی آٹھویں جلد سفا دو سو دو وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی جھوٹ اور غلط قسم کی روایات پر وبنی ہے تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ امام باقر انہوں نے اس انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے جس سے کافی حد تک اس واقعہ کی جو اصل حقیقت ہے اس تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے خد و خال نمایاں طور پر وعدے ہو جاتے ہیں تو اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس روایت کا جو راوی ہے عمار دہنی وہ کہنے لگا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین سے یہ عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین ایسے انداز میں بیان فرمائیں کہ ایسا محسوس ہو گویا میں خود وہاں موجود ہوں اور یہ سارا کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے اس انداز میں منظر کشی کریں تو امام محمد باکر نے یہ سارا جو تفصیلی واقعہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا تو جس کا کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور پیش کیا ہے تو یہ چند ایک محرکات تھے اور چند ایک اسباب تھے جو واقع کربلا کے رونما ہونے کا باعث بنے اور پھر اس واقع کربلا کے بعد کیا ہوا اس کے حوالے سے بھی بڑا بہترین تاثر دیا ہے امام باقر رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا تو اس کے بعد ابن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے علی بن حسین زین العاب رحمہ اللہ صرف وہ زندہ بچ گئے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے اور یہ عورتوں کے ساتھ تھے ابن زیاد نے کہا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دو تو ان کی پھی زینب بنت علی نے انہیں اپنی گود میں لے لیا جو ان پر گر گئی اور کہنے لگیں کہ نہیں جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہیں ہونے دوں گی تو پھر ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا بہرحال انہیں یزید کے پاس بھیجا گیا یہ بچے کھچے افراد یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے انہیں محل سراب میں بھیج دیا اور پھر ان کی اچھی خاطر توادو کی اور انہیں تیار کرا کے انہیں کے مطالبے پر مدینہ روانہ کر دیا تو باقی یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسحابہ کے دوسری جلد صفحہ سترہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں اس روایت کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ محرقین ایسے ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کے بارے میں بڑی تصنیفیں کی ہیں جن کے اندر غص و سکیم اور صحیح و سکیم ہر قسم کی باتیں رتب و یابت سارا کچھ غلط صحیح بھرا پڑا ہے تو یہ جو واقعہ انہوں نے امام باقر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے یہ اتنا ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ ہی ان ساری روایتوں کی ضرورت رہتی نہیں اتنا بیان اور وضاحت اس کے اندر موجود ہے تو اسی پہ ہی کرنا چاہیے جو الٹی سیدھی رف یانہ آئیڈیالوجی کے ساتھ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کے اندر غلط قسم کا تاثر دیا جاتا ہے اس سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کے پہنچانے والے کیسے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ ہو و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ان جا کم فاص بھی ان فاطا اگر تمہارے پاس کوئی فاصل خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو بلا تحقیق سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا یہی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی ہسبی ام من امین القاطب حد صاحب کلیما سامع آ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے تو سنی سنائی بات آگے کرنا یہ بھی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اور اس کو جھوٹا قرار دینے کے لئے کافی ہے تو تحقیق کے ساتھ سوچ بچار کے ساتھ کسی بات کو اپنایا جائے اور اپنے عقیدہ اور عمل کا حصہ بنایا جائے منع کیا ہے نبی علیہ سلاۃ نے بھیڑ چال چلنے سے دیکھا دیکھی کام کرنے سے فرمایا ہے لا بھیڑ چال نہ چلنے لگا کرو ایسا کام نہ کیا کرو تو اللہ سبحانا ہوا تھا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق دے و ما الیاب تو جو سوال کیا گیا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یزید کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے آخری عمر میں اپنے موقف سے رجوع کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا تھا یہ باتیں شیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ بھی موجود ہے کہ یزید اس سانحہ کر بلا اور واقع آئے کر بلا میں بالکل بری تھا اور قاتل حسین جو ہیں وہ رافضی شیعہ ہیں کوفی ہیں یزید اس سے بالکل بری تھا اور بہار الانوار میں ملا باکر مجلسی نے بڑے واضح لفظوں کے ساتھ اس بات کی سراہد کی ہے اور مختلع ابھی مخنف واقعم مختار اس نے بھی اس کے مصنف جو ہے وہ بھی اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے خیر ملا باکر مجلسی معروف مصنفین کا تو اس نے اپنی کتاب بہار الانوار کے حصہ اول صفحہ نمبر بتیس صفحہ نمبر سینتالیس اور صفحہ نمبر دو سو بارہ پہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کا تالا ہو ملا ہو انا یو فاکون خام خواہ درمیان میں فساد شروع کر دیتے ہیں چلو بہرحال جب وہ اپنے ہی جوتے ان کے اپنے ہی سر پڑھنے لگتے ہیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے اسے کوئی نئی بات نہیں ہے تو اپنے ہی جوتے گلے کا ہار بن جاتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں پہلے حصے کے اندر سفا نمبر بتیس سفا نمبر سینتالیس اور سفا نمبر دو سو بارہ پہ جو کہ محفوظ بک ایجنسی امام بارگاہ مارٹن روڈ کراچی سے شایا شدہ ہے اردو کے اندر تو اس کے اوپر یہ سارا کچھ وزت کے ساتھ موجود ہے تو وہ صفحات ہم نے اس لنک پر دیے ہوئے ہیں یہاں سے وہ دیکھے جا سکتے ہیں تو جب یہ بات معلوم ہے کہ یزید اس واقعہ میں ذرا سا بھی شریک نہیں اور یہ یار لوگ بھی ماننے پر مجبور ہیں اس بات کو تو اس کا مسلمان ہونا بھی ثابت ہے کہ وہ مسلمان تھا اور کوئی بھی صحیح سبوت اس قسم کا نہیں ملتا جو یزیر پر الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے فاسق کو فاجر ہونے کے اور مسلمان ہونا تو بہرحال اس کا معلوم ہی معلوم ہے اور آج کا اگر کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یزیر ہی جرم وار ہے اس سانحار واقعہ میں تو اس کے پاس کیا دلیل ہے اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جو بینزیر کا قتل ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے سارے لوگ کہتے ہیں نظرداری نے کیا دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو اپنے قریب کے دور میں جو واقعہ کر سکتا تو اتنی پرانی بات کے بارے میں کیسے کرے گا جبکہ اس سانحہ پر تعصب اور گرو بندی کی دبیز تہ چڑی ہوئی ہیں اور روایتوں کے ایسے من گھڑت قسم کے امبار لگا دیے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر اصل حقیقت کا سوراغ لانا ممکن ہی نہیں ہے اور جب واقعہ یہ بن چکا ہے کہ حقیقت کی نقاب کشائی ممکن نہیں رہ گئی تو ہر مسلمان کے ساتھ حسن زن رکھنا ضروری ہے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے بارے میں حسن زن کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی آخر عمر میں توبہ کر لی ہو چلو مان لیا فرض کیا کہ یزید فاسق و فاجری ہی لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس نے اپنے و فجور سے توبہ نہیں کی اس کی بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے چلو یہ بھی اگر ہم مان لیں کہ اس نے و فجور سے توبہ نہیں کی اور وہ اسی حالت پر فوت ہو گیا تو کیا فاسق و فاجر کا نماز جنازہ نہیں پڑتے وہ جو بندہ مومن اور موحد ہو ایمان تو توحید اس کے دل میں ہو تو اس کا نمازے جنازہ پڑتے ہیں فاسق کو فاجر ہوتا ہے گناگار ہوتا ہے کبیرا گناہ کا بس اوقات مرتکب ہوتا ہے لیکن جنازہ اس کا پڑا جاتا ہے جنازے میں کیا کہتے ہیں اللہ مغفر اللہ ہُو مغفرت اور رحمت کی دعائیں اس کے لیے مانگی جاتی ہیں پھر وہ مسلمان تھا نا مسلمان ہونا تو اس کا ثابت ہے صحابہ کرام اس کی ابتدا میں نماز پڑھتے رہے ہیں تو پھر جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تشہد میں کیا کہتے ہیں الصالحین جب ولا عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں تو عباد اللہ الصالحین کے اندر یزید بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے صابت اللہ اب دن صالح سب کو یہ بات پہنچ جاتی ہے اور امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے ابن خلقان نے وفایات العیان کی تیسری جلد سبھا 288 میں جس کو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک جدید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف جائید بلکہ مستحب ہے بلکہ وہ از خود ہماری ان دعاؤں میں بھی شامل ہے جو ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ المؤمن اللہ سارے مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے تو یزید بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں کیونکہ وہ بھی مومن تھا تو مومن ہونا اس کا ثابت ہے تو رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے کوئی مذاکرہ اور حرج نہیں ہے امام غزالی رحم اللہ کا فتویٰ اس بات پر بڑا واضح ترین ثبوت ہے اور امام غزالی رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر تقریبا اہل السنہ کے تمام تر گروہ اہل السنہ کے تمام تر گروہ جو یزیدیت کو برا سمجھنے والے ہیں وہ بالخصوص جو یزیدیت کو برا سمجھنے والے ہیں وہ بالخصوص بڑے موتقد ہیں ان کے اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے فتوے کے اندر جس کو وفایات الاعیان میں ابن خل نے ذکر کیا ہے اس میں بڑی سراہت اور وضاحت کے ساتھ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا مستحب قرار دے رہے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے تو مستحب تو جائز سے زیادہ اولا اور افضل ہوتا ہے ان کا جو پورا فتو ہے وہ آپ یہاں سے وہ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے السلام علیکم دیکھیے محترم جہاں تک علیہ السلام کے کلمے کا استعمال ہے انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ درود پڑھنا اور سلام پڑھنا نبی پر اور غیر نبی پر جائز ہے صلاح کا معنی ہوتا ہے مغفرت اور رحمت اور سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے خُض من اموالہم صداقہ تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّا صَلَاطَكَ سَا قَانُ اللَّهُمْ کہ آپ ان کے مالوں کا صدقہ یعنی زکاة وصول کریں جس کے ذریعے ان کے مال پاک ہوں گے تطہیر و تذکیہ ہوگا وصلی علیہم اور ان پر درود بھیجیں درود پڑیں آپ ان پر مومنین پر نبی علیہ السلام کو کم ہو رہا ہے کہ جو زکاة آپ کے پاس لے کے آئیں ان پر درود پڑیں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے باپ والد محترم ابو اوفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کے گئے آپ نے اسے قبول فرمایا اور ساتھ ہی دعا کی اللہ صلی علی ابی اوفا ابی آل اوفا پر درود بھیج یعنی ان پر رحمت اور مغفرت نازل فرما پھر بالخصوص جو آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تو درود ساری کائنات ہی پڑتی ہے نہ پڑے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اللہ صلی علی محمد ولی محمدن اور علیہ محمد سے مراد خاندان بنو حاشم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات ہیں اور اسی طرح سلام ابھی آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں سنا کہ مسلمان تشہد میں پڑھتا و سلامات و تی بات و سلام و علئی وبا اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کلمہ کہتا ہے ہر صالح بندے کو سلام پہنچ جاتا ہے خواہ وہ زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں تو غیر نبی کو درود یا سلام کہنا اور پڑھنا اس میں کوئی مذائقے اور حرج والی بات نہیں خیر بہتری اور صلاح اور درست بھی ہے باقی رہ گئی بات کلمہ علیہ ہی سلام کا استعمال جو لفظ ہے خاص علیہ السلام سلام اس کا استعمال اس کو یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے رحم اللہ مرآن صلی قبر الاسر جو بندہ اثر سے پہلے چار رکھتے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اللہ کی رحمت کی ہر بندے کو ضرورت ہے ہر بندہ اپنی عام دعا میں بھی کہتا ہے اللہ رحم فرما اللہ فلاں بندے پر رحم کرے اللہ اس کے حال پہ رحم کرے اس طرح کے کلمات اور جملے کہے سنے اور بولے جاتے ہیں تو اس انداز میں رحمت کی دعا کرنا وہ زندوں اور مردوں دونوں کے لیے عام ہے لیکن اگر آپ کسی شخص کا مثال کے طور پہ ابو سعد بھائی کا ہی نام لیں اور کہیں ابو سعد بھائی رحمت اللہ نے یہ فرمایا ابو سعد بھائی رحمۃ اللہ نے یہ کہا تو سننے والا فٹ یہ سمجھے گا کہ شاید وہ فوتو ہو گئے ہیں کیونکہ لفظ رحمت اللہ علیہ خاص ہو چکا ہے فوج شدگان کے لیے یہ ایک شعار اور علامت اور نشانی بن گیا ہے اور حافظہ اللہ کا لفظ جس کے نام کے ساتھ بھی بولا جائے گا تصور یہ ہوگا کہ وہ زندہ ہے کیا مردے کو اللہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی مردے کے لیے بھی ہم حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے اداب قبر سے اس کو محفوظ رکھے فتنوں سے اس کو محفوظ رکھے جہنم سے اس کو محفوظ رکھے لیکن لفظ حافظہ اللہ یہ جو خاص کلمہ ہے یہ زندوں کے ساتھ مختص ہو چکا ہے اسی طرح جو علیہ السلام کا کلمہ ہے یہ انبیاء کرام صلوات سلامات اللہ و سلام کے ساتھ خاص ہو چکا ہے یہ ان کا شعار بن گیا ہے تو جب ایک چیز ایک قوم کا یا کسی خاص شخصیت کا شعار اور علامت بن جائے اس کو دوسروں کے حق میں استعمال کرنا وہ ظلم کہلاتا ہے غلط ہوتا ہے وض و شیف ہی غیر محل ہی بن جاتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا کسی بھی شخص کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگانا یہ دروست نہیں کیونکہ یہ خاص شعار بن چکا ہے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ اہل بیت پر درود و سلام پڑھنا جائد ہے لیکن ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا انبیاء کے رام اللہ علیہ مجمعین کے سب ناموں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا ہے تو جب یہ بات آپ کے سامنے وادے ہو گئی تو اسے اس اگلا قدم بھی سمجھے کہ لفظ علیہ السلام صحابہ کرام رام اللہ علیہ مجمعین میں سے حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کے علاوہ اور کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا کیوں بھائی کوئی کہے نہ ابو بکر علیہ السلام نے یہ فرمایا تو لوگ سارے اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں بے وقوف ہو گیا ہے ابو بکر کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ جوڑ رہا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لفظ عام بولا جاتا ہے لگایا جاتا ہے کہا سنا جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا سبب کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سبب یہ ہے ان امامی شیوں کا عقیدہ نظریہ امامت یہ سبب ہے عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ اس طرح نبی من جانب اللہ منزد اور فرستادہ ہوتا ہے اس پر وہی آتی ہے ایسے ہی آئمہ پر بھی وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے فرستادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو اپنے اماموں کے نام کے ساتھ کلمہ علیہ السلام یہ کہتے اور بولتے ہیں تو گویا علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنا کے ناموں کے ساتھ یہ ایک خاص رافضی آئیڈیالوجی ہے ایک خاص رافضی طرز فکر ہے جو اس کے اندر کار فرما ہے تو اس لیے اس رافضی قسم کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے کہیں یہ کلمات بول کے ہم انہی کے عقیدوں کی تبلیغ تو نہیں کر رہے یہ الفاظ بول کے انہیں کے عقیدوں کی تبلیغ تو نہیں کی جا رہی اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اس قسم کے الفاظ اور کلمات صحابہ کے رضوان اللہ مجمعین کے ناموں کے ساتھ بولنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے جی پہلا سوال کیا ہے کہ یزید پر یہ بریلوی لوگ لانت کرتے ہیں دیوبندی لوگ بھی تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں یزید بھی دوسرے بہت سے بادشاہوں اور خلافہ جیسا ہی ہے بلکہ بہت سارے حکمرانوں سے بہتر بھی ہے ابن یوسف سے بھی بہرحال وہ بہتر تھا یزید اور اس جیسے دوسرے جو خلافہ اور سلاطین ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فاسق تھے اس سے اور کچھ نہیں لیکن کسی فاسق کو معین کر کے لانت کرنا دین اسلام کے اندر یہ درست نہیں ہے ہاں عام طور پہ لانت کرنا کسی کو مختص کیے بغیر ایک خاص طبقے کو مختص کر دینا یہ ٹھیک ہے جیسے کہ سی بخاری کتاب الحدود باب سارق سارک اذا لم یوسما حدیث نمبر 6783 اور صحیح مسلم کتاب الحدود باب الصحاب باب حدیث سارقا ونصابیھا حدیث نمبر 1600 اور 78 کے, کے اندر موجود ہے۔ کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن الله سارقاً يسرق البيضا فتقطع يده۔ اللہ تعالی چور پر لانت کرے کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیب خاری کتاب الجزیہ والموادعہ باب اسم منعہدہ سماغہدارہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اور اناسی اس کے اندر نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے فمن احداثا حداثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ کہ جس نے کوئی بدعت کی یا کسی بدعتی کو جگہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اسی طرح صحیح بخاری کتاب الحدود باب ما یوکرحم من لعن شارب الخمر حدیث نمبر میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص شراب پیتا تھا نبی علیہ السلام کے پاس بار بار اس کے پھیرے لگتے کئی پھیرے ہو چکے تو ایک شخص نے کہہ دیا اللہ انہ اکسرا ما تابی اس پر اللہ کی لانت کے بار بار پکڑ کے اس کو دربار رسالت میں پیش کیا جاتا ہے پھر بھی یہ بات نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوه ما يحب اللہ اسے لعنت نہ کرو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے حالانکہ عام طور پر شرابیوں پر بالعموم آپ نے لانت بھیجی ہے بلکہ شراب کے بارے میں دس افراد کا نام لے لے کر گن گن کر ان کا نام لے لے کر لانت کیا ہے بنانے والا بنوانے والا اٹھا کے لے جانے والا جس کے لیے تیار کی جائے یعنی کہ کسی خاص فرد کو معین نہیں کیا شراب کے معاملے میں دس قسم کے لوگوں پر لانت کی لیکن جب ایک معین آدمی پر لانت کی گئی تو آپ نے منع فرما دیا تو اور یہ بات بھی احادیث سے سے ثابت ہے کہ جس بندے کے دل میں ہبا تو خرد من ایمان دینار من ایمان نصف دینار کے برابر دینار کے برابر رائی کے دانے کے برابر حتیٰ کہ کے مسکالا من ایمان ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ بلاخر جنت میں ضرور جائے گا تو جو لوگ یزید کی لانت پر زور دیتے ہیں انہیں دو باتیں ثابت کرنا ضروری ہے ان کے لیے پہلے دو نمبر پہ تو یہ بات ثابت کریں کہ یزید ان فاسقوں اور ظالموں میں سے تھا جن پر لانت کرنا جائز ہے ہر قسم کے فاسق پر لانت نبی السلام نہیں کی مخصوص قسم کے فاسقوں پر لانت کی اس طرح کے چور پر بدعتی پر شرابی پر اس طرح دوسرے اور کچھ و فجور کے کام ہیں پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یزید ان فاسقوں میں سے تھا جن پر لانت کرنا جائید ہے پھر دوسرا یہ بھی ثابت کریں کہ ایسے ظالموں اور فاسقوں کو ان میں سے کسی ایک کو معین کر کے اس کا نام لے کر لانت کرنا جائید ہے تو یہ دو باتیں پہلے ثابت کریں اور پھر سعید بخاری کتاب الجہاد وسیع باب مقی الفیق روم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوبیس میں نبی السلط والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے کستم تینیا پر جو فوج لڑے گی حملہ کرے گی وہ ساری بخشی ہوئی ہے اور تاریخی حقیقت ہے کہ جدید ہی اس کا سپاہ سلار تھا اور پھر لانت کھولنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کے اکثر مردے ملون ہو جائیں گے مسلمانوں کے اکثر مردے ملون ہو جائیں گے کیونکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی فسک و فجور کا کام اسے سرد ہو ہی جاتا ہے اس کی زندگی میں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں پر لانتیں کرنے نہیں بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی رسلاۃ سلام کا بھی فرمان صحیح بخاری کتاب الجنید باب مایون سب الماد حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ترانوے میں موجود ہے کہ فإنهم قد ما قد مردوں کو گالیانہ دو یہ جو انہوں نے کیا تھا وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں اور سر نسائی کتاب القسامہ باب القواد من التما حدیث نمبر چار ہزار سات سو اور انسی کے اندر یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتو سب مو تانا ہمارے مرے کو گالیاں نہ نکالو کیونکہ اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہ تو ایک مسلمان آدمی کی بات ہے دین اسلام نے کافروں کی بھی لانت کرنے سے منع کیا ہے وہ لوگ ابو جال کو گالیاں دیتے تھے علیہ صاحب نے شرمایا کہ اس کو گالی ہے دو اس کا بیٹا مسلمان ہے تکلیف ہوتی ہے پھر صرف کافروں کی بات نہیں اسلام نے جانوروں کو بھی لاند کرنے سے منع کیا ہے ایک عورت وہ اپنے ساتھ اونٹ لے کے جا رہی تھی تو اس نے کچھ وہ گڑبڑ کی تو کہنے لگی اللہ علیہ اللہ اس پر لانت کر نبی اللہ سلطو اسلام نے فرمایا ایسے اونٹ لے لو اور اس کو ایسے کہو کہ پیدل چلے وہ بڑی پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا لاتو صاحب مانا ملنا لانت زدہ کو ہمارے ساتھ لے کے نہ چلو پھر اسلام تو بے جان چیزوں پر بھی لانت کرنے سے منع کرتا ہے کہ بے جان چیزوں پر بھی لانت نہ کی جائے ہوا کو لانت کرنے سے منع کی فرمائے اللہ تعالی <مَأْمُورَا> ہوا پر لانت نہ کرو کیونکہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ تعالی کے حکم سے چلنے والی ہے تو لہٰذا یزید پر جو لانت کرنے کا مسئلہ ہے یہ تو آپ کے سامنے بادے ہو چکا ہے کہ وہ بالکل ہی ناجائز اور غلط ہے اور امام غزالی رحم اللہ کا فتوا وہ پچھلے سوال کے جواب میں میں بیان کر چکا ہوں وہ بریلوی اور دیوبندیوں کے ہاں بڑے ہی پہنچے ہوئے امام ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ ان دنوں میں کھانا جو لوگ پکاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے اس کو فی الحال ایک طرف رکھیں انہی بریلویوں کے بانی اور امام احمد رضا خان وہ ایک سوال کے جواب پر وہ کہتے ہیں سوال کیا گیا تھا کہ تازیے پر چڑھایا ہوا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کہتے ہیں کہ تازی پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو, اس بھی, آ, تو بھی اس کے کھانے سے احتراز کریں یہ عرفان شریعت کے اندر اور ان کا جو رسالہ ہے تازیا داری اس کے صفحہ نمبر گیارہ پر یہ بات موجود ہے تو اب ہم انہیں کیا کہیں سوائے اس کے کہ میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن چلو ہماری تو تم نے نہ کبھی مانی ہے نہ مانو گے اور یہی تمہنے ٹھانی ہوئی ہے تو اپنے ہی بن جاؤ اپنے ہی بڑے کی بات کو مان لو وہ بھی کہہ رہا ہے بےچارا کہتے کہتے فوت ہو گیا کہ یہ کام کرنے جائز نہیں ہے منا ہے پھر سفا نمبر یہی رسالہ تازیاداری اسی کے سفا نمبر پندرہ پر سوال ہے کہ تازیہ بنانا اس پر نظر و نیاز کرنا ارائد با امید حاجت بر آری لٹکانا اور ب نیت حسنا اس کو داخل حسانات جاننا کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت ات ممنوع ناجائز ہیں یعنی کہ کھانا کھانا بھی ناجائز ہے اور نظر و نیاز کرنا بھی نا ہے یہ احمد اردا خان صاحب فرما رہے ہیں تو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی ٹھیک ہے جی انہیں چاہیے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر سراگ زندگی پالے تیسرا سوال کیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں تو کچھ شیعہ کافر ہیں اور کچھ کافر نہیں یہ اس کا جواب ہے کچھ شیعہ کافر ہیں اور کچھ شیعہ کافر نہیں جیسا کہ کچھ حدیث برلوی حدیثی دیوبندی کافر ہوتے ہیں اور کچھ ایل حدیث بریلوی دیوبندی کافر نہیں ہوتے بے ہی کچھ شیعہ کافر ہوتے ہیں اور کچھ شیعہ کافر نہیں ہوتے یہ جو گروہوں کے نام ہیں ان پر اس قسم کا کوئی معین فتوا نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہر انسان کا عمل اور اس کا عقیدہ اس کے اپنے ساتھ ہے اہل حدیثوں میں سے بہت سے لوگ کفر یا شرکی افعال کا ارتقاب کر کے کافر و رشدق بن جاتے ہیں جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں ہوتے نام نیاد اہل حدیث ہیں اور نبی حضلات والسلام نے فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی کاہن کے بات کی تصدیق کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا منکر ہے شیخ السلام امام ابن عبد البہاب رحمہ اللہ نے نواقد اسلام کے اندر بہت بڑا ناقض متفق علیہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے یہ بھی ذکر کیا ہے تو اہلے کو بھی چاہیے کہ جس بندے کی بنا سر پر ساری دنیا تمہیں وہابی کہتی ہے چلو اس کی ہی کتابیں پڑھ لو پتا چل جائے گا کہ عقیدہ کیا ہے ہمارے سمجھتے ہیں اہل حد کے جنت کی ٹکٹ ہمارے جیب میں ہے باقی سارے کافر اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے تو بہرحال متلاقن شیعوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا نہ ہی متلا کن اہل دیسوں کو مسلمان کہا جا سکتا ہے جس کا عقیدہ و امر کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ مومن و موحد ہے تو مسلمان ہے جس کا عقیدہ امر کتاب و سنت کے مطابق نہیں نواق اسلام کا مرتکب ہے یا مومن و موحد نہیں وہ کافر و مشرق ہے السلام علیکم پہلا سوال آپ کا کہ مجہول آدمی پر لانت کرنے کے حوالے سے دیکھیں ایک مختلف فی آدمی پر لانت نہیں کی جا سکتی تو مجھول آدمی پر کیسے کی جا سکتی کہ جس کے بارے میں کوئی خاص علمی ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے میں نے پہلے ارض کیا کہ کسی پر لانت کرنے سے پہلے دو چیزوں کا اس بات ضروری ہے نمبر ایک وہ ایسے فاسقوں میں سے تھا جن پر لانت کرنا جائزہ نمبر دو کیا اس قسم کے فاسک کو معین کر کے لانت کرنے کی کیا دلیل ہے تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدمی ہی مجہول ہے پتہ ہی نہیں اس کا تو اس پر پھر لانت کرنا کیسے جائز ہوگی اور حدیث میں نے آپ کو بھی سنائی ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے تو ہوا پر لانت کرنے سے جانوروں کو لانت کرنے سے مردہ غیر مسلموں کو لانت کرنے سے بھی منع کیا مسلمان کی تو پھر کیا ہی شان ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ رکھی ہے دوسرا سوال وہ روایت کے متعلق تو وہ صحیح بخاری کی کتاب الجہادی وسیئر اس کے اندر آتی ہے باب, باب ما قیلہ فی قتال الروم نبی السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ جو لشکر سب سے پہلے کستنطینیا پر حملہ آور ہوگا وہ سارے کا سارا مغفور لاہوم ہے بخشا بخشایا ہے تو یزید ابن معاویہ اس کے کمانڈر ان چیف تھے اس لشکر کے سالار تھے رہا آپ کا تیسرا سوال کہ شیعہ لوگ جنہیں اپنا امام کہتے ہیں ان لوگوں کا اعتقاد کیا تھا کیا وہ بھی انہیں کے اس رافزانہ عقیدے پر قائم تھے یا کچھ اور تھا تو بہتر ہے کہ اس حوالے سے جو امام زہبی نے کلام جمع کی ہے ہستیوں کے بارے میں انہی کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا سب سے پہلے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ صحابی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بھی صحابیاں ہیں سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ بھی صحابی ہیں یہ چار ہستیاں تو صحابہ کرام رضوان ردوان اللّہ علیہ الماعین میں سے ہیں اور ان کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے کہ یہ صحابی ہیں اس کائنات میں سب سے بڑی فضیلت اگر اللہ تعالی کسی کو دیتا ہے تو وہ اس کو صحابی کا شرف عطا کرنا ہوتا ہے اسے بھڑ کے اور کوئی فضیلت نہیں امبیائے کرام رام اللہ علیہ مجمعین کے بعد آگے سیدنا علی بن حسین زین العابدین ہے. ان کے متعلق امام اہل سننا یا ابن سعید طبقات ابن سعد کے اندر ان کا قول موجود ہے پانچویں جلد صفحہ دو سو چودہ پر وہ فرماتے ہیں ہوا لو ہاش می ری تو ہاشمیوں میں سے سب سے افضل ترین ہاشمی ہیں جنہیں میں نے مدینہ میں دیکھا تھا وہ کہا کرتے تھے العراق اے عراقیو احبونا حب الاسلام اسلام ہم سے ایسی محبت کرو جو اسلام میں روا اور جائز ہے ولا تو حب نا اسلام اور وہ محبت نہ کرو جو بت پرست لوگ بتوں سے کرتے ہیں فما بر بنا حب و کم ہتہ سارا آر علینا تمہاری محبت تو ہم پر بدنما داغ بن گئی ہے اور محمد ابن زہری رحمہ اللہ جی القدر محدث ہیں وہ فرماتے ہیں <سؤال> ابن, ابن حسین سے بڑھ کے میں نے کوئی اور ہاشمی نہیں دیکھا محمد ابن سعد وہ فرماتے ہیں کانا سکا تن کثیر الحدیثی عالین رفیع ان کہ ان کیا آپ سکا مرتمد اور کثیر الحدیث تھے اور بڑے نفیس متقی اور عالی مرتبہ انسان تھے کسی راوی کے بارے میں لفظ سکہ بول دینا یہ دنیا کا ایسا بڑا اعزاز ہے جو صحابیت کے بعد پہلے نمبر پر ہے دنیا میں بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے آئے ہیں اور رجال کی کتابیں میں ان کا نام تلاش کرو تو لفظ سکا ان کے لیے نہیں ملتا آج لوگ جن کے ناموں کے ساتھ آگے اور پیچھے لمبی لمبی لینے لگاتے ہیں تو یہ لفظ سکا بہت بڑا اعداد ہے اور بہت بڑی تعدل ہے اور بولنے والے کون ہیں محدثین جو ایسے ہی نہیں القاب دے دیتے تھے آج تو کوئی مولوی اٹھتا ہے علیف کو کلی کہنا نہیں آتا وہ بھی ع بہر کم کمہ اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بن جاتا ہے تو محدثین سینے کا یہ اسلوب اور طریقہ کار نہیں ہے وہ تو بڑا تول تول کے ناپ ناپ کے القابات دیا کرتے تھے ایسے ہی کسی کو خام خواہ کوئی لقب محد نہیں دیتے تھے تو یہ تہذیب الکمال کے اندر اور توقعات ابن سعد میں ان کا سکا ہونا موجود ہے پھر ان کے بعد اگلے یعنی کہ جو ہیں ان کے امام وہ محمد بن حسین محمد بن علی بن حسین جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے ان کے متعلق امام محمد ابن سعد فرماتے ہیں تہذیب الکمال کی چھٹی جلد اور سفا چار سو بیالیس میں کانا سکاتن کثیر الحدیث کیا آپ سکھا تھے اور کثیر الحدیث تھے بہت زیادہ حادیث مروی ہیں ان سے اور امام صاحبی فرماتے ہیں کانا احدو من جمع بین العلم والعمل سودتی و شرفی و سکاتی و رضانا تھی و کانا خلاف تی و قد کتاب اللہ سیرو علام نبلا کی چوتھی جیل صفحہ چار سو تین میں فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے علم و عمل سیادت و شرافت سقاحت و رضانت کو جمع کیا ہوا تھا اور آپ خلافت کے اہل تھے آپ عظیم امام مجتحد اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے تھے اور امام زحبی تو فرماتے ہیں حفاظ نے یعنی کہ محدثین نے ان کی اقوال کو حجت مانا ہے پھر اس کے بعد امام جعفر بن محمد جنہیں جعفر صادق کہا جاتا ہے ان کے متعلق امام فرماتے ہیں ما پایا یہ تحریب الکمال کی پہلی جل سفا چار سو ستر پر یہ بات موجود ہے ابو ہاتم فرماتے ہیں سکا تن لائوس یہ سکا ہے اور اس جیسے آدمی کے متعلق تو پوچھا ہی نہیں جاتا اور امام ذہبی نے بھی سیر و عالام نوبال کی پہلی جل صفحہ چار سو چار میں ان کا ترجمہ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اعلام میں سے ایک بہت بڑے علم ہیں یعنی بہت بڑے آدمی ہیں پھر آگے امام موسا بن جافر بن محمد جن کو موسا کاظم کہا جاتا ہے ان کے متعلق امام و حاتم رادی کا قول تہذیب الکمال کی ساتویں جلد صفحہ دو سو چون اور سیر و عالمی نوالا کی چھٹی جلسفہ دو سو ستر میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ صدوق امام من تنسدوکامت المسلمین کہ یہ سکا و صدوق تھے اور مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام تھے یا ابن الحسن بن عباد اللہ فرماتے ہیں کا نام العبد الحمن عبادت ہی امام اوسا قادم بن جعفر کثرت عبادت کی وجہ سے عبد صالح کے نام سے پکارے جاتے تھے اور امام نے مزارال اعتدال کی چوتھی جل سبھا دو سو دو میں لکھا ہے کانا موسا بن اجب الحکام العباد لطقیا موسا کادم دانش مند سخیوں اور متقی عبادت گزاروں میں سے تھے اور امام علی بن موسا المعروف امام رضا ان کے متعلق امام زہبی فرماتے ہیں کا انا من العلمي والديني والسعددي بمکانن کہ آپ علم دین اور سیادت کے اعلی مقام پر فائز تھے۔ یہ بات انہوں نے سیرعالم النبلاء کی نویں جلد صفحہ نمبر 387 کے اندر ذکر کی ہے۔ اسی طرح محمد بن علی جن کو جواد کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانا آئی یو من دو بنی ہاشم یہ بنو ہاشم کے سربر آوردہ شخصیات میں سے شامل تھے تو یہ لوگ یعنی کہ جن کو اپنا امام کہتے ہیں وہ بڑے ہی اعلی اور بلند تر مقام مرتبہ والے تھے اور پھر امام مہدی کا یہ لوگ نام لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور موسا علیہ سلاۃ وسلام ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے وہ مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ ہوں گے یعنی کہ آپ سازش سمجھیے کہ جن کا نام لیتے ہیں وہ سقاحت شرافت دیانت امانت و صداقت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہے اور پھر ان کا نام لے کے جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا آپ کے سامنے ہے اس پر تبصرے کی میرے خیال میں کوئی حاجت باقی نہیں رہ گئی شیعہ رافضی لوگ تقیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام باب عبداللہ رحم اللہ نے فرمایا کہ تقیا تو دینو آبائی فلا دین علی ملا تقیا تالا کہ تقیا میرا اور میرے آبا کا دین ہے تو جو تقیا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور تقیے کے لیے دلیل بناتے ہیں توریے کو جہاں تک یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے تو یوسف علیہ السلام سے توریہ کرنا ثابت نہیں ہے وہ خام خواہ دی غلطیوں نے اور وفصرین کی وہ اسرائیلی روایات نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توریہ کرنا ثابت ہے لیکن جو توریہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ذو مَن یین الفاظ بولے جاتے ہیں زو معین الفاظ بولے جاتے ہیں ایک لفظ جس کے دو مخالف متضاد معنہ نکلتے ہوں جبکہ جو ان کا تقیہ ہے وہ تو کچھ ایسا ہے عجیب و غریب قسم کا کہ جہاں پہ یہ اہل و کی کثرت دیکھتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو اہل و سننا ظاہر کرتے ہیں تحریف قرآن کے قائل ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم تو تحریف قرآن کو ماننے والے پر لانت بھیجتے ہیں یعنی بالکل سراہتن جھوٹ اور اس کو نام دیا ہوا ہے تقیہ کا اور سہارا لیا ہوا ہے ان روایات سے اور ان دلائل سے جن سے توریہ ثابت ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر فرق خود سمجھ لیں کتنا واضح ترین فرق ہے کہ توریا میں ز معنی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس میں کہنے والے کی مراد کچھ اور, اور سمجھنے والے کو کچھ سمجھ اور آتا ہے جبکہ ان کے تقیہ کے اندر تو بالکل ہی متضاد اب دیکھیں نا اس دن بات ہوئی اس سولت آغا کے ساتھ اس نے کیا کہا کہ جی ہم تو تعریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والے پر لانت بیچتے ہیں جب اس بیچارے کو کہا کہ چلو میں تمہارے وڈیروں کے نام لیتا جاتا ہوں اور ثابت کرتا جاتا ہوں ایک ایک کر کے لانت کرنا شروع کر دو پھر وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا تو یہ اس چیز کا نام وہ تقیہ رکھتے ہیں تو یہ کوئی تکیا نہیں ہے ٹھیک ہے خام خاہی لوگوں کو انہوں نے جھوٹ بول بول کے اور جھوٹ بولنے کی رخصتیں دے دے کے بٹھایا ہوا ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہم چار اماموں کو مانتے ہیں تو ایک کی تقلید کرتے ہیں چاروں کی کرنی چاہیے بہت اچھا نظریہ آپ نے پیش کیا ہے اللہ کے بندو ہم تو کہتے ہیں کہ سب کی مانو آپ صرف چار کی مانتے ہیں نا ہم تو دنیا اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ ان چاروں کے علاوہ اور بھی بڑے امام ہیں سارے اماموں کی مانو اپنے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی بزرگ آئے ہیں سب کی مانو لیکن ان میں سے کسی کی بھی جب قرآن اور حدیث کے خلاف آئے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو یہ ہماری دعوت عام ہے ان چاروں سے پہلے بڑے بڑے امام گزرے ہیں فکہ سب آج کہا جاتا تھا مدینے کے بڑے بڑے فکاہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فکیح الما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فقیہ الامہ وہ بڑے بڑے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ صحابۂ کے مجمعین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے تک کے تمام لوگوں کی بات مانو لیکن اس وقت تک مانو جب ان کی بات پر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہو جب ان کی بات پر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود نہ ہو یا ان کی بات قرآن اور حدیث کے متضاد اور مخالف نظر آئے اس کو ٹھکرا دیا جائے پھر یہ نہ کہا جائے کہ ہاں اس میں حق اور سچ تو وہی ہے جو کہ امام شافی کا مذہب ہے کیونکہ حدیث اسی کی تائید کر رہی ہے لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم حدیث کی نہیں مانیں گے تقلید ہی کریں گے یہ کام نہ ہو اگر ایسا کیا گیا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے تو جو بھی بات قرآن و حدیث کے مطابق اور موافق ہو امام ابو حنیفہ کی ہو مالے کی ہو شافعی کی ہو احمد ابن حنبل کی ہو اسحاق ابن راہ کی ہو اوزائی کی ہو ٹھیک ہے صحابہ اکرام میں سے کسی کی ہو بعد والوں میں سے کسی کی ہو تابعین تباہ تابعین کی ہو سب کی مانو کیونکہ بات اس کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے ہاں جب دو علماء اور دو بڑی ہستیاں اور دو امام آپس میں اختلاف کر بیٹھیں ایک امام کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں گے فور الا و کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس کی مان لیں گے اگر دونوں کی کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوئی تو دونوں کو ہی رد کر دیں گے مانیں گے وہ جو قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے تو یہ تو ہماری دعوت ہے دعوت عام ہے ہم کہتے ہیں چاروں کی نہیں کروڑ بھی بن جائے تو سب کی مانو لیکن مانو اس وقت تک جب ان کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو یہ ساری بزرگ ہستیاں ہمارے لیے قابل ساد احترام ہیں ان کا ادب و احترام ہمارے سارا آنکھوں پر لیکن یہ معصوم انلخطا نہیں ہیں گناہوں سے مبرہ اور پاک نہیں ہیں ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں بشری تقاضے ہیں اور بصری تقاضوں کی بنا پر ان کے اجتہاد میں اور ان کی فہم کے اندر کوئی غلطی واقعہ ہو سکتی ہے تو لہذا ان کی غلطی کو بھی ان کی غلطی کو بھی درست نہ کہا جائے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے جی ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ الفاظ یہ ہی ہیں ان کے انہوں نے اپنی بیوی بی کے بارے میں کہا تھا ہی اختی یہ میری بہن ہے اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے اور تیرے سوا اور کوئی دنیا میں مسلمان نہیں ہے ہمارے درمیان مواخات اسلام ہے اسلامی برادری کے اندر ہم دونوں بہن بھائی ہیں ان کے دماغ میں یہ تھا اور سمجھنے والا سمجھا کہ شاید حقیقی بہن بھائی ہیں ابراہیم علیہ السلط اسلام نے فرمایا تھا بال فا ہبیر کہ یہ جو بت کٹھے پڑے ہیں یہ ان کے اس بڑے نے کیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں ان کا اگر بڑا ہی یہ کام کر سکتا ہے وہ سمجھے کہ شاید اس بڑے بت کا نام لے رہا ہے اور پھر کہنے لگے کہ اس بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے یہ بھی کہے گا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ واقع یہی کہہ رہا ہے کہ اس بت نے کیا ہے یعنی کہ اس قسم کے الفاظ جو دو متضاد معنی رکھتے ہوں قائل کی کہنے والے کی مراد کچھ اور, اور سمجھنے والے کو سمجھ آئے کچھ اور اس کو توری کہا جاتا ہے تو تقریر کی بات تو آپ کو اپنے بارے میں سماج فرما چکے ہیں پہلے